أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه اولم لم يخذل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها إلا ما شاء الله وأصابناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون أو لم يخذل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها اور کیا ان لوگوں کی رہنمائی جو زمین کے وارث اس کے رہنے والوں کے بعد بنیں اس بات نے نہیں کی اللہ انشاؤ بنا ہم کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دیں و علی العلا اور ہم ان کے دنوں پر مہر کر لگا دیتے ہیں تو فملہ اس قانون وہ سنتے نہیں یعنی اللہ سبحان اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کو اپنے سے پہلے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں سابقہ قومیں ان کے حالات سن کر پڑھ کر دیکھ کر کیا کوئی رہنمائی نہیں ملی رہنمائی حاصل نہیں ہوئی کہ اگر ہم چاہیں تو جس طرح پہلوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ہلاک کیا تھا اسی طرح ان بعد والوں کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم پکڑ دیں ان پر عذاب نگل کر فرما دیں تو یعنی کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے کسی بھی حصے میں آباد کیا انہیں اللہ حقب العالمین کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے اور یہ جانتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے کہ اگر اللہ سبحانہ ہوا تو چاہے تو ظلم اور فساد کا ارتکاب کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دے گا جیسے کہ اللہ تعالی نے پہلی امتوں کو تباہ و برباد کیا اور جو پہلی امتوں پر عذاب آئے وہ کوئی ناغہانی آفت نہیں تھی بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ سزا تھی تلک قوران قسول علیہ کا من انباعہ یہ بستیاں ہیں کہ ہم ان کے کچھ حالات آپ کو بتاتے ہیں ان کی کچھ خبریں آپ پر بیان کرتے ہیں ولاقت جات رسولوحم بالبینات اور یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کے آئے خما قانولیب و بل قبل تو وہ ایسے نہ تھے کہ اس چیز کو مان لیتے جسے انہوں نے پہلے جٹلا دیا کدالی کا یتب اللّہ قلوب بل علی اسی طرح اللہ تعالیٰ افر کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اب سابقہ پانچ اقوام یعنی قوم نور ہیں قوم آت قوم سمود قوم لوٹ اور قوم شعیب ان پانچ قوموں کی بستیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ تلکل قوران اس عَلَيْكَ مِنْ کا کہ یہ وہ بستیاں ہیں کہ جن کے حالات ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور ان کے حالات آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ مکہ کے کافر جو بستیوں میں رہنے والوں کی طرح آپ کی مخالفت کر رہے ہیں وہ عبرت پکڑے نصیحت حاصل کریں اور صورت حال ان کی یہ تھی کہ انبیاء ان کے پاس ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کے آئے لیکن انہوں نے چونکہ پہلے جھٹلا دیا جب نبی نے نبوت کا رسالت کا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکامات ان کو پہنچائے اور بتائے تو جھٹ سے انہوں نے جٹلا دیا بعد میں انہیں پتا چلا کہ یہ نبی تو سچا ہے سچ کہتا ہے تو پھر واقعہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم چونکہ پہلے اس کی تقزیب کر چکے ہیں اور اب ہم اس کو مانیں یہ تو ہماری شان کے ہی خلاف ہے کہ ہم اپنی بات سے پھر جائیں پہلے ہم نے ایک نبی اور رسول کو جھوٹا کہا اب زبان سے نکل گیا کہ یہ جھوٹا ہے تو بس اسی پہ پکے ہما کانولی مینو بیما کند جو کہ پہلے انہوں نے جٹلا دیا تھا اس لیے وہ دوبارہ ہدایت کے وعدے ہونے کے باوجود ایمان نہیں لاتے تھے یعنی ایمان لانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ رسولوں کے پاس اپنا سچے ہونے کے دلائل نہیں تھے یا دلائل اتنے واضح اور روشن نہیں تھے کہ وہ قائل کر سکیں بلکہ اصل جو مرض تھی اور اصل سبب تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں نے پہلے سے ہی ایک کر لیا تھا طے کر لیا تھا کہ ہم نے ماننا ہی نہیں اب پہلے جھٹلا دینے کے بعد وہ ایمان لے آتے تو ان کی جھوٹی عزت نفس پہ حرف آتا تھا جیسا کہ سورہ بقارہ میں اللہ سبحانہ سے خانہ ہوا تو اعلیٰ فرماتے ہیں و ادا کے حادت جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اس کی عزت اس کو گناہ پر اڑا رہنے پہ مجبور کرتی ہے فرمایا فسب ہو اس کو جہنم ہی کافی ہے سلم اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے تو یہ اپنی جھوٹی عزت کی خاطر ایمان قبول نہیں کرتے اسلام قبول نہیں کرتے کدال کا یتب اللہ علاق البل کا فرین اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے یعنی جیسے پہلی امتوں کی ضد اور ہٹ گرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی صلاحیتیں سلب کر لیں اور انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا تو اب بھی اگر کوئی ایسا کرے گا تو ان کے ساتھ بھی یوں ہی ہوگا اور کفار مکہ جو ہیں ان کے دل بھی اسی طرح مصق ہو چکے ہیں اور ان میں ایمان کی صلاحیت باقی نہیں ہے اما وجدنا اختری امن عہدن و ام وجدنا اختھرا حملہ فاصطین اما وجدنا اختری امن عہدن ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد نہیں پایا یعنی وعدہ پورا کرنا وہ ام وجد نا اور ہم نے یقیناً ان میں سے اکثر کو فاصت ہی پایا یعنی کسی قسم کا کوئی عہد نافطری عہد جو اللہ سبحانہ فائدہ ہوا تعالی نے یوم السط کو لیا تھا السط و بیوربی کم آدم رحی صلاۃ والسلام کی ساری ضروریت کو ان کی پشت سے نکالا اور کہا السط وبی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو انہوں نے کہا کیوں نہیں یہ ایک فطری طور پر ہدایت اللہ رب العالمین کی طرف سے تھی اور یہ یوم السط اس کا جو وعدہ تھا اس وعدے پر بھی وہ کاربگ نہیں اور اسی طرح آپس میں جو ایک دوسرے سے وہ معاہدات کرتے ہیں اس پر بھی کارباندھ نہیں یعنی ان کا کوئی عہد تھا ہی نہیں کسی بھی عہد کا وہ پاس نہیں کرتے تھے سمہ بہ می موسا بیاتینا اللہ فر اون او مالا ہی پھر اس کے بعد ہم نے موسا علیہ صلاۃ والسلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا فادالان بھی تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا فن الرقی کا کانا عاقِ سو دیکھیے کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا رہا وہ سب کے سب غرق کر دیے گئے ان کی ساری شام و شوقت اللہ نے خاک میں ملا دی یہ چھٹا واقعہ ہے جو اللہ سبحانہ خانہ ہوا اس صورت میں بیان کر رہے ہیں پہلے پانچ ان کا ذکر کیا اور اس کے بعد ترکل کوڑا کہہ کر ان بستیوں کی طرف اشارہ کیا کہ ہم وہ آپ کو بیان کر رہے ہیں اس کے بعد یہ چھٹا واقعہ موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کا فرعون کے ساتھ جو تھا اس کو اللہ صبح نوۃ بیان کر رہے ہیں اور جتنی تفصیل کے ساتھ اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے موسیٰ اور فرعون کا اتنی تفصیل کے ساتھ اور کوئی واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ سلاۃ و کے وہ تمام انبیاء کرام سے بھڑ کر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ صلاط و کی قوم آل فرعون کی چہالت اور سرکشی وہ بھی باقی ساری قوموں کی نسبت زیادہ تھی یہاں اللہ صفحانہ تعلیٰ نے موسا علیہ صلاۃسلام کی دعوتی زندگی کے ابتدائی حالات بیان کیے ہیں اللہ سبحانہ صفحانہ نے یہاں پہ فرمایا ہے فلم بات ہی موسا بھی آیا تینہ علا فر اول اس کے بعد ہم نے موسا علیہ صلاۃسلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو اس آیت میں موسا علیہ صلاحت والسلام کو فرعون اور اس کی طرف اس کے سرداروں کی طرف بھیجنے کا ذکر کیا ہے فرعون اور اس کی قوم کا ذکر نہیں کیا وجہ اس کی یہ ہے کہ سارا اختیار فرعون کے ہاتھ میں تھا اور اگر وہ ایمان لے آتا تو اس کے ماتحت جو تھے وہ سارے اس سے ڈرتے تھے اس کے جبر اور قہر میں اس کے سردار اس کے معاون تھے اور باقی سارے لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے اگر وہ ایمان لے آتا تو اس کی قوم بھی ایمان لے آتی اور قوم کو ایمان سے روکے رکھنے کا سبب فرعون اور فرعون کے مقرر کردہ جو سردار تھے وہ تھے لوگ ان کے ڈر کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے اس ظالم نے بلی اسرائیل کو اتنا بے وقت بنا دیا تھا کہ ان کے پاس فرعون کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا یعنی فرعون کی اپنی قوم تو فرعون کے ہاتھوں میں ظلم تھی ہی لیکن بنی اسرائیل پر بھی یہ ظلم کرتا اور انہیں غلام بنا کر رکھنے اور ملک سے نکلنے کی ممانعت اور ان کی اولادوں کو قتل کر دینے کی حد تک پہنچ جاتا ملک سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں اولادوں کا قتل بنی اسرائیل کی اور ان کو غلاموں کی طرح رکھنا اس طرح کا کام بنی اسرائیل کے ساتھ بھی کرتا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں سورہ یوسف میں آگے تفصیل سے آ جائے گا کہ یہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ سلاط وسلام کی اولاد اور یعقوب ابراہیم علیہ سلاط وسلام کے بیٹے تھے اور ان کا ملک شام تھا تو یہ یوسف علیہ صلاط وسلام کی وجہ سے ادھر پھر منتقل ہوئے تھے بالآخر مصر میں تو وقت گزرتا گیا وہ جو یوسف علیہ صلاط والسلام کے زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے تو یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو اجوت و تکریم دی اور یوسف علیہ السلام کو وزیر بنا دیا خزانے کا اور انہوں نے اپنے والدین کو بھائیوں کو بھی بلا لیا اور سارے خاندان اسرائیل اولاد یاقوب مصر میں جا کے آباد ہوئے لیکن بعد میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ فراؤنیت دوبارہ سے ابھر آئی اور انہوں نے بنی اسرائیل چونکہ یہ نو وارد لوگ تھے مصر کے مقامی نہیں تھے بلکہ شامی لوگ تھے تو ان پر مختلف قسم کی پابندیاں انہوں نے عائد کر رکھی تھیں بکالاپوسا اور روسا نے کہا یا فرعون انی رسول من رب العالمین اے فرعون یقینا میں جہانوں کے رغ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں فرعون مصر کے ہر بادشاہ کا لقب تھا یہ کسی ایک بندے کا نام نہیں مصر کا جو بھی بادشاہ تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا جیسے قیصر کے ہر بادشاہ کو اپنا روم کے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا اسی طرح فارس کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا تو یہ یعنی کہ لقب تھے ان کے تو جو مصر کا بادشاہ ہوتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا تو موسا علیہ السلامۃسلام نے اسے عزت والے نام کے ساتھ نہایت نرمی سے مخاطب کیا اسے فرعون کہا یعنی ہماری زبان میں یوں کہیے کہ اسے بادشاہ سلامت کہا عزت والے الفاظ کے ساتھ اس کو مخاطب ہوئے اور نہایت نرمی سے دعوت دی اور اللہ سبحانہ ہوا تو نے بھی انہیں یہی کہہ کر بھیجا تھا قلعہ قول لئی اس کے ساتھ نرم بات کہنا اس فرعن کا نام مختلف لوگوں نے مختلف ذکر کیا ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ فتح بن رم سیس ثانی یا ولید بن ریان اس طرح کا نام لیکن اس کے نام کا صحیح پتہ کوئی نہیں ہے کیا, کیا نام تھا اس فرعوم کا جس کو موسا نے دعوت دی قابل اعتماد ذریعے سے کوئی چیز بھی ثابت نہیں تو خیر انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے فرستادہ ہوں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں حقیق اللہ الله الا الحق میں اس بات پر پوری طرح سے قائم ہوں کہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہوں قد جئتکم تو کم بیہ نہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کے آیا ہوں فرصل بنی اسرائیل تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے کیونکہ اللہ کا پیغام پہنچانے والا اور رسول اور نبی جو ہوتا ہے اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ پیغام بھیجنے والے کے پیغام میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرے اسی طرح میں بھی اپنی طرف سے کوئی بات شامل نہیں کرتا بلکہ جو اللہ نے کہا ہے وہی وہ تمہیں پہنچاتا ہوں تو موسا علیہ صلاۃ والسلام نے انہیں کہا فرصلۂ بنی اسرائیل بَِ اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج مطلب کہ انہیں غلامی سے آزاد کر دے تاکہ وہ میرے ساتھ کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں وہ تیرے اور اپنے رب کی آزادی کے ساتھ عبادت کر سکیں جو تیرا اور ان اسرائیلیوں کا رب ہے بنی اسرائیل کا وہ اس کی عبادت کر سکیں تو موسا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مطالبے کا پس منظر یہی تھا کہ یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے میں ان کے بھائی مصر میں آ کے آباد ہوئے تھے اور وہی ان کی نسل آگے پھیلی جبنی اسرائیل کہلائی تو یوسف علیہ اللاۃ والسلام کی زندگی تک تو ان کو پورا اقتدار حاصل رہا لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو چکے غلام بنا لیا اور ان کی حالت اور سے بھی بدتر ہو گئی چونکہ یہ مسلمان تھے اس لیے مصالحِ علیہ و سلام کے مشن میں جہاں یہ چیز شامل تھی کہ فرعون کو توحید کی دعوت دی جائے وہاں یہ بات بھی تھی کہ اگر فرعون حق کو قبول نہیں کرتا تو بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کروایا جائے چونکہ یہ مسلمان ہیں تو مسلمانوں کو فرعون کی کافروں کی غلامی سے آزاد کروانا یہ بھی ایک نبی کا ایک فریضہ ہوا کرتا ہے تو ان کے فریضے میں بھی یہ بات شامل تھی کہ بنی اسرائیل کو نجات دلا کر کسی ایسی جگہ لے جایا جائے, جائے جہاں وہ آزادی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکے تو اس لیے موسا علیہ السلاۃ والسلام نے انہیں کہا کہ بنی اسرائیل کو اول تو بات یہ ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں جو رب نے مجھے کہا ہے وہی وہ کہتا ہوں اللہ کی توحید پہ آ جا نہیں تو پھر بنی اسرائیل کو جانے دیں موسا علیہ سراب و سراب یہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہی تھے تو اپنی قوم کو انہوں نے لے جانے کا مطالبہ کیا لیکن فرعون نے ہر طرح رب العالمین کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا اللہ کو نہیں مانا اور بنی اسرائیل کو بھی لے جانے سے انکار کر دیا کالا ان کنتا جی تب آیتن فاتح ان کن من سعد یقین چونکہ ایک موسا علیہ السلاۃ والسلام نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تو فرعون نے کہا ان کنتا جی تبی اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے فات بہا تو دکھا ان کنتمن من یقین اگر تو سچوں میں سے ہے تو موسا علیہ اللاۃ والسلام کی شرافت و نجابت اور ان کے صدق کو امانت سے فرعون پوری طرح واقف تھا کیونکہ موسا علیہ اللاطلام کی پرورش فرعون کے گھرانے میں ہی ہوئی تھی وہ اچھی طرح سے پرکھ چکا تھا موسا علیہ سلاطلام کو جان چکا تھا مگر ان کی رسالت کو صدقے دل سے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اس لیے اس نے کوئی وجہ پیش کرنے کا مطالبہ کر دیا تاکہ انکار کرنے کا کوئی بہانہ مل سکے ف القا آصا ہو فضا فرغان <مُمِن> تو موسٰ علیہ سلاۃ وسلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ اچانک ایک واضح اجدہ تھی موس علیہ سلاطلام نے سے جب فرعون نے مطالبہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنی لاٹھی پھینک دی وہ اجدہ بن گیا اب کچھ مفسرین نے بڑی عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں اس اجدہ کے بارے میں کہ اس نے منہ کھولا تو اس کا نچلا جبڑا زمین پر اور اس کا اوپر والا جو جبڑا تھا سانپ کا اجدہ کا وہ اسی ہاتھ اوپر کی طرف اٹھ گیا اسی ہاتھ ایک ہاتھ ہوتا ہے ڈیڑھ فٹ کا تو اسی ہاتھ ایک سو بیس فٹ اس طرح بڑا اس کا منہ بنا دیا ہے کہتے ہیں اوپر کی طرف اٹھ کر محل کی دیواروں کی بلندی تک پہنچ گیا اور وہ فرعون کی طرف بھگا بھڑا تو فرعون وہ بھاگ اٹھا اور دوڑ لگا دی فرعون نے اور فرعون کا پخانہ خطا ہو گیا لوگ بھی بھاگ گئے اور فرعون چیخا کہ لوسا کو پکڑو اس کو پکڑو میں ایمان لے آؤں گا موسعیہ صلاۃ وسلام نے پکڑا وہ اس کو تو پھر ناٹھی بن گئی اس طرح بھی کئی باتیں مفسرین نے لکھی ہیں لیکن کچھ بھی صحیح صنر کے ساتھ ثابت نہیں ہے تو بہرحال یہ اس آیت سے واضح ہے کہ وہ اجدہ بڑا واضح اور بہت بڑا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں مبین وہ غیر معمولی تھا بہت بڑا اجدہ تھا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جب یقم بندے کے سامنے سانپ آ جائے تو اس پر گھبراہٹ اور خوف تو تاری ہو ہی جاتا ہے تو اتنی بات تو اس عائد سے بھی سمجھ آتی ہے اس پوچھنے سے فرعون اور اس کی قوم کے سامنے اللہ سبحانہ کھانا ہوا تعالی کی بے پایا قدرت کا بھی اظہار ہوا کہ اللہ تعالی چاہے تو ایک بے جان اور بے زر سی لاٹھی کو زندگی عطا کر کے ایک خوفناک اجدہ بنا دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار تھا اور ایک محیط اجدا کو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے لاٹھی بنانے پر بھی یہ بہت بڑا موجزہ تھا جو پیش کیا گیا اور حقیقت یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم نے اگر ماننا ہوگا تو ان کے لیے یہ ایک معجزہ ہی کافی تھا مگر وہ دل سے مان جانے کے باوجود بار بار موجے دیکھ کر ایمان لانے کا وعدہ کرنے کے بعد بھی مکرتا رہا حتیٰ کہ سمندر میں گرپ ہو گیا سورہ بن اسرائیل میں اس کی کچھ تفصیل آئے گی وہ نظہیہ لِلنَّاظِرِينَ اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اچانک دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکنے والا تھا اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ کی وہ سفیدی عام سفیدی نہیں تھی جس طرح ہاتھ سفید ہوتا ہے وہ اس قسم کی سفیدی نہیں تھی بلکہ یہ ایک موجودہ تھا موجدہ نہ شانت تھی کہ اس کی چمک اور ہیبت کی وجہ سے فرعون نے اسے موسا علیہ السلام کو جادوگر قرار دے دیا ورنہ عام سفیدی کو کون جادو کہتا ہے تو یہ دو موجدے جب فرعون نے مطالبہ کیا تو موسا علیہ السلات و نے ان کے سامنے پیش کیا واہ آہ